اللہ ہوں اکبر الم اکبر اللہ اکبر الم اکبر لا اللہ الا عل أن لا الا اللہ علام ان محمد رسول اللہ سمر سون على سلا حيي على الصلاه حيي على الفلا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْضًا عُذِيمًا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم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 من صلا کا تریقن جلتا صفی علم سہل لہو بیہی طریقا عید الجنح آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس پرفتن دور میں ہماری آفیت ایمان کے تحفظ دین کے بچاؤ اور ایک مکمل آفیت کو حاصل کرنے کا مقام کون سا ہے پرفتن دور ہم نے اس لیے کہا کہ نبی اسلام کی احادیث مبارکہ جن میں فتنوں کی الغار کا ذکر فطن تموج و کا موجل سمندر کی لہروں کی طرح فتنے میری امت پر یلغار کریں گے حملہ بھر ہوں گے اور ایک حدیث ہی مسلم کی کہ تعرض الفتن فتن عد القلوب کا عرض الحسیر عودن اودا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 بیچ میں کوئی خلا نہیں ہوتا اسی طرح پیدر پہ فتنے میری امت کے لوگوں کے دلوں پر وار کریں گے فعی قل بن اشر بہا نقی تدفی ہے نقطہ تن سعودا فعی قل بن ان کرا نقی تدفی ہے نقطہ جو دل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 ان دلوں پر سفید نشان لگا کر انہیں روشن کر دے گا مجل اور مصففہ کر دے گا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی فتنے حملہ ابر ہوں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ وہ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 بارش کے قطروں سے تشویش دی گئی کہ سے بارش مسلسل برستی ہے اور پیدل پی برستی ہے اس طرح فتنے مسلط ہوں گے اور کہیں ان فتنوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ فتنن ان کا قطع المظلم سیاہ رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے سیاہی ہی سیاہی پھیلی ہوگی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 قال اللہ اور الرسول رسول کی سدائیں گونج رہی ہیں جہاں ہزاروں حدیثیں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں اور یہ ایک نظام بر صغیر ہندو پاکستان میں صدیوں سے رائج ہے جس نظام کے تحت اطراف و اکناف سے تشنگانے و علوم جاتے ہیں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 اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اس علم نافع میں رکھی ان مدارس میں جانا ان کا قصد کرنا حصول علم کے لیے بہت بڑا باعث برکت ہے اور موجب سعادت ہے نبی السلام کی حدیث ہے من کا علم صحر اللہ کا تریقل صفی علم اللہ تریق جنت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 اگر یہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو مشرق کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا مگر یہ دنیا ایک بے حقیقت شے ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے یہ دنیا دنی ہے جس کو مطالع الغرور کہا گیا دھوکے کا سامان اگر اس کی ذرا سی بھی حقیقت ہوتی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا ہے تو دنیا کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت نہیں ہے ان اللّہ دنیا دمن جو اللہ جو رب العزت دنیا دیتا ہے خواہ اس انسان سے محبت ہو یا نہ ہو بلائی عڑت دین بلائی وڑت دین اللہ میو احب لیکن دین اللہ رب العزت صرف اس شخص کو عطا فرمائے گا جس سے اللہ کو محبت ہوتی جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں میورہ بیروف دین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے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 تو یہ علم اللہ کی تقسیم اللہ کی دین چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے اور اللہ کے پیارے بندوں کے لیے ہے جن سے اللہ رب العزت ارادہ خیر فرمائے یقیناً یہ درس یہ مدارس اس فضیلت کا منبع ہے یہ فضیلت ان مدارس کے رہینے منت ہے جہاں واقع دن علماء موجود ہوتے ہیں اور آنے والے طلبہ کو یہ وراثت تقسیم کرتے ہیں بانٹتے ہیں مگر شرط یہ کہ وہ حقیقی عالم ہو محض ڈپلومہ کر کے نہ بیٹھا ہو محض کسی عالم کا تجزیہ لے کر نہ بیٹھا ہو بلکہ جو طلب علم کے مراحل ہیں ان پر پورے صبر کے ساتھ قائم ہو مراحل کیا ہیں گھر بار کو چھوڑنا محدثین نے بڑی بڑی قربانیاں دی امام ابن نے رحمہ اللہ تعالی طلب علم کے لیے گھر سے ہمیشہ باہر رہتے تھے والدین سے دور طلب علم ان کا شوق تھا ایک بار والدین نے درخواست کی بذریہ خط کہ بیٹا جو عید ہمارے ساتھ کر لو تو ان کے حکم پر حاضر ہو گئے عید ساتھ کی لیکن اس طرح کہ عید کا ہمیں نماز ادا کر لی عید ساتھ ہو گئی اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں طلب علم کے لیے یہیں سے روانہ ہو جائے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 واقعتا طلب علم کے یہ صرف کرنا وہ علماء کے سامنے صحیح بخاری پڑھے پوری صحیح مسلم پڑھے سنن بی داود پڑھے جامع ترمزی پڑھے سنن نسائی پڑھے سنن ابن ماجہ پڑھے ان چھ کتابیں کتابوں میں لگ بھگ تیس ہزار کے قریب حدیثیں ہیں امام مالک پڑھے پھر اس ذخیرہ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھے مکمل پھر اس کے ساتھ ساتھ اصول تفسیر پڑھے اصول حدیث پڑھے فقہ پڑھے وہ فقہ جو شریعت کی اساس ہے جس کا محور کتاب و سنت ہے وہ پڑھے اصول فقہ پڑھے علم میراث پڑھے جس کو آدھا علم کہا گیا ہے اور پھر جو علوم عالیہ ہیں جو کتاب و سنت کے فہم کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں نہ و صرف لغت وہ پڑھے اور یہ آٹھ نو سال نصاب جو ہے پورے صبر و استقامت سے حاصل کرے جس سے اس کا سینا روشن ہوگا اور یقیناً وہ اپنی اس صبر آزما زندگی کے حصے میں ایک گران قدر علم کا حصہ سمیٹ کر وہاں سے لوٹے گا تاکہ اپنی قوم میں پہنچ کر اصلاح کا کام کرے ان کی تربیت کا کام کرے کہ یہی حقیقت میں انبیاء کا مشن تھا اور انبیاء کا منج تھا انبیاء کے اور ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صاحب حصول علم اللہ کی وہی تھا جب عل امین آتے پرانا حدیث لے کر آپ کے سینے میں اس علم کو سنو ڈالتے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 اور یہ تو علم اللہ کے پیارے بہنبر کی جماعت دنیا پر چھا گئی کیسر اور کسرا جن کا تو بولتا تھا ان کی کمر توڑ دی ان مملکتوں کو پارا پارا کر دیا اساس اسلحے کی قوت نہیں تھی بلکہ ایمان کی قوت تھی جس کی بنیاد کتاب و سنت کا علم تھا ایمان کی صلابت جہل کے ساتھ نہیں بنتی بلکہ ایمان کی پختگی علم کے ساتھ بنتی ہے علم کا منبع قرآن و حدیث ہے کتاب و سنت میں امام شافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ملمز علم سائت تجرہ کاسل جہل طولہ یادی ہی کہ جو شخص گھڑی دو گھڑی علم کو حاصل کرنے کا وقت نہیں نکالتا وہ پوری زندگی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 ایمان اور دین کے تحفظ کی بنیاد ہے دینی مدارس حفاظت ہے ایمان کے قلعے اور چونکہ عام طور پہ دینی مدارس کا آغاز شوال کے مہینے سے ہوتا ہے دس شوال پندرہ شوال آج غالباً گیارہ شوال ہے اور جو بھی دینی مدارس ہے پاکستان میں ان کی ایک نئے سال کی شروعات ہونے کے قریب ہے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 مگر اس علم کی منفعت جو ہے وہ اس کی زندگی تک محدود ہے جس علم کے ہم دائیں ہیں اس علم کی منفعت حقیقی منفعت اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک انسان اچانک مر جاتا ہے یک لخت قبر کی تنہائی میں داخل ہو جاتا ہے وہاں یہ علم نافع کام آئے گا اور عمل صالح کام آئے گا آپ اگر فوت ہو جائے اور آپ کا بیٹا جو خوب انگریزی بولتا ہے آپ کی میت پر جنازے کی دعا پڑھنے کے قابل نہ ہو تو اس تمام تگوتوں کا فائدہ کیا ہے جو آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے اور بغان خیش اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آج اسے آپ کو دعا دینے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہے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 اس میں علوم کا خزانہ ہے منہج کی وضاحت ہے اس میں دو قوموں کا ذکر ہے اور ایسا ذکر کہ ان کے کردار کی ان کی عقیدے کی دھجیاں پھیر دی گئی ان میں سے ایک قوم کو مقبوب علیہم کہا گیا ہمیشہ اللہ کے غذب کی مستحق اور اللہ کے غصے کی مستحق دوسری قوم کو فالین کہا گیا گمراہ گمراہوں کا ٹولہ گمراہوں کی جماعت محدود علیہم جو ہیں غزب کے مستحق وہ یہودی ہیں اور والین جو ہیں وہ عیسائی ہیں یہ تفسیر خود پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمائی صحابہ نے پوچھا تھا کہ محدود علیہم کون ہے والین کون ہے کیا یہود و نصارہ فرمایا کہ پھر کون ہو سکتے ہیں یہود و نصارہ ہی ہیں تو یہودی محدود علیہم کیوں ہیں غضب کے مستحق کیوں ہیں اس لیے کہ ان کو حق علم تھا حق کی شناخت تھی ان کے پاس علم موجود تھا مگر قبول نہیں تھا عمل نہیں تھا لہذا اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے اور نصارہ عمل کرنا چاہتے تھے عمل کرتے بھی تھے مگر ان کا عمل اللہ کے دیئے ہوئے علم پر نہیں تھا بلکہ ذاتی خواہشات پر تھا ذاتی احوا پر تھا جو کہ قطعاً نہ علم ہے نہ عمل ہے اس کو دیر اسلام نہ علم مانتا نہ عمل مانتا عمل وہ عمل ہے جو مطابق ہو خالق کے کائنات کی فہر کے عمل وہ عمل ہے جو مطابق ہو انبیاء کرام کی تعلیمات کے تو ان تعلیمات کو حاصل کیے بغیر عمل کیسے ممکن ہے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 ایک اس عالم ربانی کی حاجت ہے جو وہی الہی کے علوم سے مالا مال ہو اور قوم کی اصلاح کا کام کرے جہاں تک جسم کے امراض ہیں ان کا علاج تجربوں سے ممکن ہے ان کا علاج ہمارے گھر کے بوڑھے بوڑھیاں اپنے تجربے سے کر ڈالتی ہے کچھ نہ کچھ باہر ایف ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو روحانی معالج ہیں ان کا علاج تجربوں سے ممکن نہیں ہے کسی کی رائے سے ممکن نہیں ہے اس علاج کا منبع خالق کے کائنات کی رہی ہے اور کرام کی تعلیمات یہ کام ایک عالم کرے گا اور عالم کیسے بنتا ہے ہم نے اس کی ترتیب آپ کے سامنے پیش کر دی یہ دینی مدارس روحانیت کے تقسیم کے مراکز ہیں جہاں وہ علماء کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے مشاعت سے اس علم نافع کو حاصل کیا مشائف نے اپنے مشائف سے ان مشائق نے اپنے مشائق سے حتی کہ یہ سلسلہ عالیہ جا ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑھ کر روحانیت کیا ہوگی کیا آپ ایک ایسے علم سے منسلک ہے جس کا سلسلہ کہاں جا پہنچتا ہے رسول اکرم کی ذات تک رسول اکرم کا معلم کون تھا جبری جبین امین علم کس سے لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے تو پھر یہ سلسلہ عالیہ اللہ رب العزت تک پہنچ گیا واحد حبل جمیا اللہ کی رسی کو تھام لو ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ یہ حبل اللہ کیا ہے ترف ہو بے دلّہ وہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھوں میں ہے جو کہ علم کی شکل میں اگر اس علم سے مربوط ہیں منسلک ہیں اس کا ایک سرا اپنے نے تھاما ہوا ہے اس سرے کو تھام لینا جس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی برکت ہے اور یہ ان مدارس کے بغیر ممکن نہیں ہے جو باقی تعلیم گاہیں ہیں وہاں دین کی تعلیم برائے نام ہوتی ہے وہاں تو طلبہ پی ایچ ڈی تک کر جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں مگر ایک سطحی علم کے ساتھ دو چار سو حدیثیں پڑھ لی چند صورتوں کا ترجمہ پڑھ لیا ایم اے کی ڈگری مل گئی کسی ایک کتاب موضوع پر ایک تھیسس لکھ دیا ڈاکٹر بن گئے نہ صحیح بہاری دیکھی نہ سن نبی دعوت دیکھی نہ صحیح مسلم دیکھی سطحیت ہی صطحیت ہے جبکہ علم کا تعمق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 اور انشاءاللہ شاء قیامت قائم رہے گا بہت سے صحابہ سے ایک قول من ہے کسی ابن مسعود رضی رحم ہو ابو دردار رضی رحن ہو فرمایا کرتے تھے اور اور اللہ کے بندے تین میں سے ایک بن جائے ورنہ تھا کو راب لے چوتھا کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جائے گا ورنہ تیرے دین کا کباڑا ہو جائے گا تین میں سے ایک بن جا یا تو عالم بن جا اور اگر عالم بننے کے مواقع نہیں ہیں تو متعلم بن جا طالب علم بن جا اپنا وقت صرف کر حصول علم کے لیے اور اگر تو سمجھتا ہے کہ کاروبار پھیلا ہوا ہے اور باقاعدہ کہیں طالب علم بن کر بیٹھنا ممکن نہیں رہا تو مستمع علم کو سننے والا بن جا کہیں درس حدیث ہو درس قرآن ہو کسی محدث کا درس ہو وہاں شوق و ذوق سے پہنچ تو یہ نہیں معلوم اس شوق و ذوق کا صلہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر میدان میں تھے مسجد خیف میں زہر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ نے ایک دعا کر لی وہ دعا کیا تھی نقد اللہ عمران سامعہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جس شخص نے میری حدیث کے ساتھ میری سنت کے ساتھ چار طرح کا تعلق جوڑ دیا اور چار طرح کا تعلق قائم کر لیا سامیہ مقالتی ایک میری حدیث کو سننے کا شوق جہاں کہیں درس حدیث کا سنیں اپنے مشاغل چھوڑ کر پہنچے علماء کے سامنے بیٹھ کر سنے اس سمرا کا بڑا فائدہ ہے ایک بار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے تھے تین شخص مسجد میں داخل ہوئے ان میں سے ایک جو شوق و ذوق رکھتا تھا علم سننے کا علم کے سمرا کا حریص تھا اس نے آگے ہلتے میں ایک خالی جگہ دیکھی بچ سے بچاتے آہستہ آہستہ اس خالی جگہ میں آ کر بیٹھ گیا اللہ کے بیگمبر کے بالکل سامنے دوسرا شخص شرما گیا آگے نہ بڑھ سکا پیچھے ہی بیٹھ گیا اور تیسرا وہیں سے اپنے گھر کو لوٹ گیا اور وہاں بیٹھنا اس نے گوارا نہ کیا اور پسند نہ کیا رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تم بتاؤں تین افراد کے کردار کے بارے میں اور ان کے نتیجے کے بارے میں ایک شخص ایک شخص اللہ واہ وہ اللہ کی طرف آگے بڑھا اس نے قدم بڑھائے اور آگے بڑھا اس کا یہ بڑھنا اللہ کی طرف بڑھنا قرار پایا اس کا یہ سفر اللہ کی طرف قرار پایا فعا فآ واہ اس کو اللہ نے آگے بڑھتا ہوا دیکھا طلب علم کے شوق کے تحت تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اپنے ساتھ جوڑ دیا دوسرا شخص اس کے کردار کی مثال یہ ہے الله اللہ منہو وہ شرما گیا آگے نہیں بڑھا پیچھے ہی بیٹھ گیا اللہ بھی اس سے شرما گیا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا کم از کم وہ علمی حلقہ میں موجود ہے علم کے سما کے لیے موجود ہے اللہ بھی اس سے شرما گیا اور تیسرا شخص آئے رضا الله اللہ عنہو اس نے علمی حلقے سے اعراض کیا مجلس سے منہ پھیر لیا اللہ تعالی نے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 اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں یہ صلاح دیتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو یا اللہ ان لوگوں کے چہروں کو تر و کر دینا جو میری حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق قائم کر لے سمیا مقالتی ایک حدیثوں کو سننے کا شوق فحافظہ حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق خا ان کے الفاظ کو یاد کر لو خواہ ان کے معنی کو یاد کر لو لیکن پوری ایک امانت کے ساتھ حدیث کو یاد کر لو اور ایک حدیث میں فوائح کے الفاظ ہیں حدیث کو سمجھنے کا شوق وہی جو ہے فہم کا نام ہے حدیثوں کو سمجھنے کا شوق اور چوتھا فا کا ماسما جس امانت سے سنا اسی امانت سے آگے پہنچانے کا شوق علم کو حدیثوں کو نشر کرنے کا شوق آگے بیان کرنے کا شوق کہ چار طرح کے شوق جس شخص میں پیدا ہو جائیں یا اللہ ان کے چہروں کو تر فرما دینا عظیم محدث سفیان سوری کا خواب ہے اس حدیث کے بمزداق جو حدیث کے طلاب ہیں علماء ہیں اور طلبہ ہیں ان کے چہروں میں ایک عجیب روشنی ہوتی ہے ان کے چہروں میں نظرت اور سرور ہوتا ہے اللہ ان کے چہروں کو روشن کرتا ہے آج دنیا میں بھی اور کل جب قیامت قائم ہوگی ان کے چہرے روشن ہوں گے منور ہوں گے اور یہ ایک الگ جماعت کھڑے ہوں گے لوگوں سے منفرد لوگوں سے جدا کیونکہ نبی السلام کی حدیث ہے کہ انم آذن یا ان یاتی یوم الفیام امام العلم رقبت ماجب نے جبل میرا صحابی جو حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم ہے قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری پوری امت کے پورے علماء اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ علماء کی قیادت کر رہا ہوگا مائدن جبد ان کا قائد ہوگا اور سارے علماء اس کے پیچھے ہوں گے یہ ایک منفرد طبقہ ایک ممتاز اور چنا ہوا طبقہ الگ تھلا ہوگا اور دنیا دیکھ کر پہچانے گی کہ یہ علماء کرام ہیں یہ وہ جماعت ہے جو دنیا کی زندگی میں حق کے ساتھ تعلق جڑے ہوئے تھے علم کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تھے ان کو پہچان جائیں گے اور یہ ان کی قدر و منزلت کا ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور قیامت کے دن بھی حاصل ہوگا یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے ساتھ ایک جستجو کی حد تک شوق ہو اور طلب سچی طلب ہو تو یہ بندہ بڑا برگزیدہ ہے واقع اللہ کا چنا ہوا بندہ جن کو اللہ رب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 پھر آگے بیان کرتا ہے ایک ایک لفظ آپ کے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن جائے گا نبیر اسلام کی حدیث ہے تیسرا یو تھا اجورے نو قسم کے لوگ ایسے ہیں قبروں میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کا اجر رکتا ہی نہیں اجر کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں ہڈیاں ان کی سڑ گئیں ان کی جو میت ہے لاش ہے مٹی بن چکی ہے مگر اجر پہنچ رہے مسلسل قبر میں داخل ہو رہے ہیں ان کا ثواب جو ان کے رفعت مقام کا باعث بنتا ہے یہ لوگ کون ہیں ان میں سے ایک شخص من طورا کا علم اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے اس نے علم پڑھا علم کی خدمت کی اور وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے جب تک وہ علم موجود ہے اس کا ایک ایک حرف اس کے لیے صدقہ جاری ہے حالانکہ جسم اس کا سڑ چکا ہے چکا ہے مٹی بن چکا ہے اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ روح اور جسم کے تعلق کی نوعیت کیا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے اور جسم مٹی میں دبا دیا جاتا ہے ہماری زندگی کی تگوت جو ہے جسم کو سنبھالنے میں ہے جسم کو خوبصورت بنانے میں ہے سر گنجا ہو تو اس کے بالوں کا انتظام کرو رنگ اگر تھوڑا سا پکا ہو تو اس کو سفید کرنے کا انتظام کرو اور جناب اللہ تعالی ملگوسا جسم کو سجانے کے لیے لیکن دین تو روح کا محافظ ہے اور روح کا تزکیا چاہتا ہے اور یہ قدر وعدے ہو گئے جو ہی یہ سانس نکلی دنگ نکلا روح کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے فرشتے لے کر جاتے ہیں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 آسمانوں سے ٹکرا کر وہ روح باپس لوٹے گی پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا ساتھویں زمین کے نیچے سجین اس کا مقام ہوگا جہاں پر جہنم کی آگ دہگ رہی ہوگی کہ اس شخص نے اس روح کی جلا پر توجہ نہیں دی اس روح کی ترقی پر توجہ نہیں دی یقیناً موت کے بعد کوئی سعدین سدمے سے دوچار ہوگا اب تلافی کی کوئی صورت نہیں تو تلافی اب ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس علم نافع سے دور رہے تو آج ان مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں مدارس کے سپرد کریں تاکہ وہ علم نافع کو حاصل کر کے اس کمی کو پورا کر سکے اس کی تلافی کر سکے اور ان کا ایک ایک سنا ہوا لفظ ایک ایک پڑا ہوا لفظ ایک ایک بیان کیا ہوا لفظ آپ کے لیے صدقہ چاریہ بن جائے گا وہ عمل کرے گا صدقہ چاریہ آپ کے لیے ہوگا لوگ اس کو سن کر عمل کریں گے صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا اور علم ایک ایسی شے ہے کہ یہاں تو چراغ سے چراغ جلتے ہیں ایک چراغ روشن ہو گیا وہ سو چراغ جلائے گا سو چراغ روشن ہو کر ہزار چراغ جلائیں گے ہزار چراغ روشن ہو کر لاکھوں چراغ جلائیں گے اور یہ لاکھوں چراغ جو ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے تو اب بھی ہمیں فطروں کے اس دور میں اپنی بقا کا تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے اور وہ علم نافع کے زیرے سے ہے فتنوں سے بچاؤ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے نبی اسلام کی باد حدیث کا اشارہ بھی اس طرف موجود ہے کہ فتنوں سے وہ شخص بچے گا جس کے سینے کو اللہ تعالی علم نافع سے بھر دے اللہ اس کو علم کی مدد سے فتنوں سے بچاؤ کی توفیق دے گا ورنہ کری علم نہ ہو جہالت ہی جہالت ہو پھر وہ بندہ فتنوں میں گرفتار ہو سکتا ہے اور ایک عامی اگر ایک عالم کے ساتھ جڑ جائے اس کی صحبت اختیار کر لے حسن مصریح کا قول ہے الفطر عرف احکل عالم و عظبرت عرفاحک الاہل فطن جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس فطنے کو ایک عالم پہچانتا ہے کتاب و سنت کے نور کی برکت سے اور فتنہ جب پلڑتا ہے واپس جاتا ہے پھر اس کو جاہل بھی پہچان لیتا ہے مگر پہچاننے کا فائدہ کیوں نہیں کوئی نہیں کیونکہ اس کے دین کا عقیدہ کا کبارہ ہو چکا اور اگر وہ جاہل بھی علماء کے ساتھ ہو ان کے علم سے استفادہ کرنے والا ہو تو علماء فتنے کو پہچان لیں گے وہ بھی علماء کے ساتھ رہ کر پہچان جائے گا اور یہ ایک تحفظ کی بڑی وعدے صورتحال نبی رسولان کے حدیث ہے یفشر علم یفشر جہل جرفع علم قرب خیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بیر جائے گا ان اللہ لا من صدور الرجال اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو محفو کر دے علم کو بھلا دے بلاک العلما اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر حتی اذا لم حتیٰ عالم حتیٰ کہ جب عالم یہ ہوگا کہ عالم باقی نہیں بچیں گے اتحد جو حال ہے تو لوگ جاہروں کو اپنا قائد مان لیں گے اپنا مربی مان لیں گے جن سے لوگ مسائل پوچھیں گے چونکہ علم ان کے پاس موجود نہیں پیفتون براہ اپنی رائے سے فتوی دیں گے لون بز خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے جب علماء کا وجود ختم ہو جائے گا تو علم کی بقا علماء کے بقا کے ساتھ ہے اور علماء کا پیدا ہونا ان مدارس کے رہینے منت ہے یہ ایک مربوط سلسلہ ہے ان کے آپ معاون بنیں دست و باد بنیں محبت کرنے والے بنیں مستمع بنیں اپنے بچوں کو بطور امانت ان کے سپرد کریں تاکہ ان کے سینے اس علم سے روشن ہو باقی دنیا کے علوم طلب کرنے کی زندگی موجود ہے نبی السلام کی دعا تج علی دنیا اکبر بولا مبلک یا اللہ دنیا میرا مبلغ علم نہ ہو کہ میں صرف دنیا کا علم حاصل کر کے بیٹھ جاؤں اور دین کے علم کی طرف توجہ نہ دوں ایسا نہ ہو کہ دنیا میرا مبلغ علم بن جائے اور دین سے میں دور ہو جاؤں نہیں دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ دین کے علوم بھی عطا فرما دے تاکہ اپنی بھی اصلاح کروں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں اللہ رب علی توفیق عطا فرما دے کسی علم کے ساتھ علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ ایک محبت کی بنیاد پر تعلق قائم ہو جائے اور یہ تعلق تاحیات رہے یہی ایک بچاؤ کا راستہ ہے حفاظت دین کا قلعہ ہے حفاظت ایمان کا قلعہ ہے اللہ پاک توفیق اطاف رما دیں وہ لوگ مبارکباد کا مستحق ہے جو دینی مدارس قائم کرتے ہیں ان کو شادو آباد رکھے ہوئے ہیں علماء موجود ہیں طلبہ موجود ہیں حتی اخبرانہ کی گلکاریاں گونجتی ہیں قال حاضر رسول اللہ کی سطائیں بلند ہوتی ہیں جو بھی اس کا انتظام کرتے ہیں معابرین ہیں بڑی مبارکباد کا مستحق اللہ ان کو بھی شاد و آباد رکھے اور اللہ رب العزت اس علم کو قیامت تک باقی رکھے اور باقی رہے گا یہ پیارے پیغمبر کا فائدہ ہے اللہ پاک کا فائدہ ہے انا بھائی اس دین کو ہم نے اتارا ہم اس کی حفاظت کریں گے حفاظت قیامت تک قائم رہے گی اور کس کے ذریعے ہوگی ان فوجیوں کے ذریعے جن فوجیوں کو آپ علماء کہتے ہیں ان فوجیوں کے ذریعے جن کو آپ حفاظ کہتے ہیں یہ حفاظ یو علماء کوئی قرآن کے لفظوں کا حافظ حدیثوں کے لفظوں کا حافظ اور کوئی قرآن و حدیث کے معنی کا حافظ یہ اللہ کے مجاہد ہیں اللہ کے فوجی ہیں جن کی موجودگی میں یہ دین ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ محفوظ رہے گا اللہ باق تو خورفر و علیہ وخرانا الحمد الحمدللہ رب اللہ الحمدللہ للہ وسلات وسلم علیہ اللہ اللّہ وباع تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے اللہ علیہ سے صحت, صحت کاملہ طافرما دے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ عفیت دے دے بالخصوص ابراہیم صاحب کے لیے کہا گیا دعا کریں کافی علیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ طافرما دے اس کے علاوہ ارحن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ طا فرما دے. آج کا اعلان جو ہے مدرسہ راشدیہ جو انیس سو چھیاسی سے قائم موسہ علیہ اور جس کی سنگ بنیاد شیخ العلم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی نے رکھی اور یہ مدرسہ اس وقت سے وہاں پہ الحمد تمام اعمال جاری ہیں نمازیں دروس خطبات جمعہ اس کے علاوہ مقامی طور مدرسہ قائم ہیں اور چھ معلمین وہاں تعلیم کا کام انجام دے رہے ہیں دو سو طلبا زیر تعلیم ہیں تو آج ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ آپ ان کو وسائل فراہم کریں تاکہ معلمین کے وظائف ادا ہو سکیں اور دیگر جو مصارف ہیں وہ ادا ہو سکیں اور اس طرح یہ جو ایک علمی شمع ہے یہ روشن رہے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری مسائل رہے اللہ پاک توفی خطاف مار باقی یہ درس دینے کے لیے جو شروع سے ایک ایک سنت چلی آ رہی ہے کہ ایک عالم یا مدرس اونچی مقام پر بیٹھ کر جو ہے وہ درس دیتا ہے وہ ممبر ہو کرسی ہو یا بعد جگہ پر ایک چبوتھرا بنایا جاتا تھا علماء کے لیے جس پر بیٹھ کر وہ درس دیا کرتے تھے تو سلف یہ چیز چلی آ رہی ہے تو کسی بھی اونچی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ درس دیا جا سکتا ہے مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا تاکہ تمام لوگ دیکھیں اور دیکھ کر توجہ سے سن سکیں خبر اونچی جگہ ممبر ہو کرسی ہو یا کوئی چبوتھرا ہو یا اور کوئی اونچی جگہ ہو اللہ کے پیارے پیغمبر نے سواری پر بھی کھڑے ہو کے درس دیا تاکہ لوگ اس کو پوری طرح دیکھیں اور سنیں تو اونچی جگہ مقصود ہے اللہ پاک توفی قداف رمع انمد اللّہ نحمد ہُونست علطفر و من اللہ شورفسین و سیاحت عم عط اللہ فلاح محت الََََََََََلہ و لا الشد اللہ اللہ وحدہ لا شريق اللہ وشدء اللہ محمد البد رسول یادی نام حقاط، واحد و خلاح و بطمن الله الذي بطخ اللہ خان ان اللہ كان علیہم رقیبہ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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين من نصر محمد صلى الله عليه منهم باخذ من خذل محمد صلى الله عليه وسلم رت منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على